وتکو اور ڈرو یومن دن سے یومن سے مراد یہاں پر بظاہر تو ہے نکرہ کہ دن سے ڈرو لیکن دن سے ڈرنے کے کیا مانے ایک خاص دن سے ڈرو اور اس نکرا کو معرفہ بنانے کے لیے وجہ کیا ہے آگے جو حالات آ رہے ہیں نا اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ یوم سے مراد قیامت ہے وغدنا ہے تو یہ اصل میں نکرا کے دن سے ڈرو تو کون سا دن لا تزی نقسن ان نقسن شی ان جس دن نہیں کام آئے گی کوئی جان کسی کے ولاقبل امنہ شفات ان اور ان سے شفات سفارش نہیں قبول کی جائے گی ولاقز منہا ادل اور اس دن کسی سے بدلہ فدیا نہیں لیا جائے گا ولاحم یونسرون اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے تو یہ چاروں جملے جو بات کے ہیں یہ خاص کرتے ہیں اس یومن کے لفظ تو کہ دن سے برات قیامت کا دن ہے وغیرہ یومن اپنی حیثیت میں نا یہ نقرہ ہے تو ارشاد فرمایا کہ اس دن سے ڈرو اس لیے کہ یہودی جو تھے یہ ان چیزوں کے قائل تھے ان کے ہاں اب تک بھی یہ عقیدہ ہے کہ جہنم میں لوگ جو جائیں گے ساری دنیا سوائے یہودیوں کے اور سے ابراہیم علیہ السلط جہنم کے کنارے کرسی ڈال کے بیٹھ جائیں گے اور جو یہودی ہوگا اس کو جنت میں بھیج دیں گے غیر یہودی کو جہنم میں بھیج دیں گے اور انہی میں وہ عقیدہ ہے جنہوں نے کہا کہ ہم تو صرف چالیس دن جہنم میں رہیں گے کیونکہ بچڑے کی عبادت کی تھی بس اس کے بعد فارغ اور انہی میں ایسے گروہ بھی ہیں جس گروہ نے کہا بس اتنے دن جتنی دن زندگی کے گزارے ہیں ستر سال ساٹھ سال, سال اتنا ہی جہنم میں رہیں گے پھر جنت میں چلے جائیں گے یہ سب خوش فہمیاں اب تک پائی جاتی ہیں اور ایک خوش فہمی ہے بھی کہ پیسے کے روز میں نجات خریدی جا سکتی ہے اور اس کی تباہی اگر دیکھنی ہو تو آپ یہ, یہ کرسچینٹی کی تاریخ پڑھیں اور ان یہودیوں کی اور انسائکلوپیڈیا آف ریلیجن اینڈ ایتھکس اس کو آپ دیکھیے انسائکلوپیڈیا اس کی بات اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ کتابیں مستند شمار کی جاتی ہیں ریلیجن اینڈ ایتھکس پر انسائکلوپیڈیا ہے سے آپ دیکھیں اور آٹھویں صدی نویں صدی کی عیسائیت کے اور یہودیت کے حالات دیکھیں ان کے ہاں پادری لکھ کے دیتے تھے جنت کے پروانے باقاعدہ تحریریں ملتی تھی کہ تمہارے لیے جنت ہو گئی اور کیسی جنت لینی ہے کون سا درجہ اس کا لینا ہے کون کون سے انعامات خدا کے اس میں ہوں گے اس کی پھر فیس بڑھتی جاتی تھی جتنے پیسے خرچ کر لو ویسی جنت لے لو اور اسی طرح علی اللہ ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالی مجبور ہو جائے گا قیامت میں اتنے نبی اتنے خدا کے باق اور نیک بندے علیہ السلط خدا پر زور ڈالیں گے کہ خدا مجبور ہو جائے گا کہ وہ کیا کرے یہودیوں کو عذاب سے نجات دے دے اور یہودی سارے بخشے جائیں گے اللہ نے اس آیت کریما میں سب چیزوں کی نفی کر دی اور اس آیت کو آپ دیکھیں گے دیکھیے چار طریقے ہو سکتے ہیں کسی بھی مجرم کو چھڑانے کی اور اللہ تعالی نے چاروں طریقوں کی اس آیت میں نفی کی ہے اس آیت میں ایک چیز ہے مشکل چلیے وہ بھی بات کرتے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی کسی آدمی کے عوض میں لگ جائے جنگل کے قانون میں ہوتا ہی ہے جرم کسی نے کیا پکڑا کوئی گیا پولیس والے بھائی کو پکڑ لے گئے دوسرا پہنچا اس نے کہار بھائی کو تو نہ پکڑو وہ تو بڑے عزت والے ہیں مجھے بٹھا لو جو تھانے میں تو بھائی کو چھوڑ دیا دوسرے کو بٹھا دیا حکومت نے پریشر ڈالا اوپر سے کہ مجرم نکالو تو جو سامنے آیا اسے پکڑ کے لے گئے کہ اس نے یہ قتل کیا ہے دنیا میں ہوتا ہے کہ پھندہ بنا لیں پہلے اور گردنیں ناپتے پھریں کس کی گردن میں فٹ ہے چلو تم ہی ہو وہ تو انسان انسان کے عوض میں لگ جائے جان جان کو بچا لے یہ اس دنیا میں ہوتا ہے اللہ نے پہلے طریقے کی نفی فرما دی کہ لا تجزی نفس عن نفس ان جس دن کوئی جان کسی جان کے ذرہ برابر کام نہیں آ سکے گی کچھ نہیں ہو سکے گی دوسرا طریقہ سفارش ہوتی ہے کہ کسی کی سفارش کر دے مجرم چھوٹ جاتا ہے اللہ نے فرمایا ولا یقبل منہا شفاطن کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی قیامت میں تیسرا طریقہ پیسے دے کے وہ تو ہم سب جانتے ہیں ولا یوقب منہا ادل اور اللہ نے کہا کسی سے پیسے نہیں لیے جائیں گے اور چوتھا طریقہ کہ جبرن کوئی چھڑا لے فرمایا والا ہوں یونسرون اور ان کو کوئی نہیں چھڑا سکے گا کسی کی مدد نہیں کی جا سکے گی چاروں طریقوں کی اللہ نے اس آیت کریمہ میں نفی فرما دی کوئی طریقہ اقلن نہیں ہے حکمران کسی کو پکڑ لیں تو جبرن چھڑا لائیے نہیں تو سفارش کرا لیجئے نہیں تو پیسے دے دیجئے یا اپنے آپ کو پیش کر دیجئے اس کے عوض میں چاروں طریقوں کی خدا نے نفی کر دی اللہ نے کہا قیامت میں یہ چیزیں نہیں چلیں اس آیت میں جو مشکل چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر اشاط الماعت والا یقبل منہا شفات اور کسی کی شفاعت قیامت میں نہیں چلے اور اسی کی تائید میں جہاں تعارث سورہ مدثر کی آیت کریمہ آتی ہے ان پارے میں سورہ مدثر اگر آپ دیکھیں تو وہاں بھی اللہ تعالی نے اس صورت میں ایک بات ارشاد فرمائیے انتیسواں پارا سورائے مدسر سورہ کا نمبر ہے سیونٹی فور مجھے اچھا جی آیت نمبر اڑتالیس بلکہ فورٹی ایٹ بلکہ سے آپ دیکھیں گے اگر آیت نمبر تھرٹی ایٹ سے تو پھر صحیح سمجھ میں آ جائے گی بات پارہ انتیس سورہ مدثر اور آیت نمبر تھرٹی ایٹ ارشاد برمایا کلونقسم بیما کا سبت رحیمۃ اللہ اصحاب الیمین یہ ابھی گزری آئے سوائے دائیں ہاتھ والوں کو فی جناتن وہ باغات میں ہوں گے یا الون عن المجرمین پوچھیں گے جہنمیوں سے ماسل ککم فی سکر تم جہنم میں کیسے پہنچ گئے لم المنکمن المسلمین وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے ولمنکن پیم المسکین ہم مسکین غریب کو کھانا نہیں کھلاتے تھے وکنہ نقوب امال خاین اور ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث کرتے تھے وقنہ نقد بِيَوْمِ الدِّينِ اور ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے حتیہ آتان القین جہاں تک کہ موت آ گئی فماتن اور نفع نہیں دیا انہیں شفات الشافعین سفارش کرنے والوں کی سفارش نے دیکھا شفاعت کرنے والوں کی شفاعت نے انہیں نفع نہیں دیا یہاں بھی اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ جو لوگ کہتے ہیں شفات کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اس آیت میں بھی اللہ نے یہی کہا ہے کہ قیامت میں شفات کرنے والوں کی شفات میں انہیں نفع نہیں دیا تو کوئی شفی ان کا تھا ہی نہیں کسی نے شفات کی ہی نہیں جو لوگ اس کے قائل ہیں کہ شفات ہوتی ہے وہ اس آیت میں یہ کہتے ہیں کہ شفاعت کرنے والوں نے شفاعت کی اور نفع ان کو نہیں ہوا تو اس سے اتنا تو پتہ چلتا ہے کہ شفات ہوئی ہے ان کے لیے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی لیکن بہرحال یہ کمزور بات ہے دو قسم کے گروہ ہیں کچھ تو کہتے ہیں کہ قیامت میں شفات ہوگی نہیں اور معتزلہ نے اس, اس سے متلقن شفاعت کا انکار کیا اور وہ کہتے ہیں کہ شفات ہوگی نہیں سرے سے اور یہ ان کی بات بڑی خطرناک اس لیے کہ دین کی وہ چیزیں جو طواتر سے ثابت ہیں دین کی وہ چیزیں جو صحیح عادی سے کثرت سے ثابت ہیں ان کا انکار بہت بڑی گمراہی ہے ایمان یاد رکھیے صرف اسی چیز کا نام نہیں ہے کہ اللہ کو ایک مانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی علیہسلات سلام مان لیا جائے تقدیر کتابیں فرشتے اور آخرت مان دی جائے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو دین کی ضروریات ہیں ان کو بھی عقیدے میں شامل کیا گیا ہے انہیں ماننا بھی ضروری ہے کیونکہ وہ اگرچہ براہ راست قرآن سے ثابت نہ بھی ہوں تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت سے احادیث ان چیزوں پہ ہیں مثلاً حوض کو ہے کوئی آدمی کہتا ہے میں نہیں مانتا کیونکہ قرآن میں نہیں آیا تو ہے تو ٹھیک بات کہ چلو قرآن میں نہیں آیا مگر وہ جو ساری احادیث میں اس کا تذکر آیا ہے وہ کہاں جائیں گی قبر کا عذاب ہے اوبل تو وہ قرآن سے بھی ثابت ہے لیکن ایک آدمی کہتا ہے کہ قرآن سے ثابت نہیں اس لیے نہیں مانتا غلط بات ہے جتنی احادیث عذاب قبر کے بارے میں آئی ہیں وہ کہاں جائیں گی یہی حال اس شفات کا ہے کہ متضلا نے جو انکار کیا ہے مطلقاً انکار کر دیا ہے وہ کہتے ہیں اللہ نے فرما بلا يقبل و منہا شفات اور ان سے کوئی شفات نہیں مانی جائے گی وہ کہتے ہیں کہ کوئی شفات قیامت میں نہیں ہوگی یہ ان کا موقف اور ان کے مقابلے میں ہمارا اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں قیامت میں یقیناً شفات ہوگی کوئی شک و شبہ نہیں اور ہمارے عقائد میں یہ شامل ہے دو شرائط کے ساتھ ایک تو اس کی شفات ہوگی جس کے متعلق اللہ اجازت دیں گے کہ کسی کو بھی کہ تم شفات کرو اور جس کے لیے اللہ راضی ہوں گے اس کے حق میں شفاعت ہو جائے گی دو آدمی ہیں ایک طرف شفات کرنے والے ہیں اور ایک وہ ہیں جن کی, کی جا رہی ہے اللہ ان کو اجازت دیں گے کہ آپ بات کیجیے اور ان کے متعلق اجازت دیں گے کہ اس کے متعلق بات کیجیے تو اللہ اس کی شفاعت کو قبول کر لے گا سارے قرآن پاک کی تعلیم کا خلاصہ یہی ہے جتنی آیات شفات کے بارے میں آئی ہیں ان سب کا نشوڑ و خلاصہ یہ پہلے قرآن کی دلیل سن لیں سورہ بکرا میں تیسرے پارے میں دیکھیے اچھا سورہ بکرا میں تیسرے پارے کے بالکل آغاز میں ٹو ففٹی فائیو نمبر آیت ہے تیسرے پارے کے آغاز میں لیجیے تیسرا پارا سورہ بکرا اور ٹو ففٹی فائیو نمبر آیت تھے کریمن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اللہ القوم اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک وہ اکیلا الہ ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہمیشہ زندہ رہنے والا اور ہمیشہ قائم رہنے والا لتا خزن دگونا اسے اونگ واقل کرتی ہے اس کائنات سے ولا نو مورنا اس پہ نیند آتی ہے لہو مافل سماواتی و مافل از اور ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کی ہے منز اللہ کون ہے جو کسی کی شفات کرے اس کے بارے اس منزل دربار میں منزل اندو. کون ہے جو اس سے جا کوئی بات کرے اللہ بزن ہاں مگر جس کو حکم ہوگا جس کو اجازت ہوگی اس کا اللہ نے استثناء کر دیا کہ مطلب یہ کہ جس کو اجازت ملے گی کہ آپ یہ بات کر سکتے ہیں وہ بات کرے گا وہاں پہ متلکن شفات کی نفی ہے کہ قیامت میں شفاعت نہیں ہوگی ان کی اور یہاں پر اللہ تعالی نے قید لگا دی کہ اللہ بھی اس مگر اللہ جس کو اجازت دے گا جس کو حکم دے گا کہ آپ شفاعت کیجئے ایک مقام اور دوسرا مقام آپ دیکھیے سورہ تاہ میں سورہ تاہ میں سولہویں پارے میں سولہ پارا سور تاہا سر سورت نمبر ٢٠ ہے آیت نمبر ایک سو نو پارہ پاحا سورہ نمبر بیس ٢٠ اور, اور آیت نمبر ایک سو پانچ سے دیکھیں جو بات شروع ہوتی ہے پھر سمجھ میں آ جائے گی وہ سالون کا نل جرے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں کہ قیامت میں پہاڑوں کا کیا بنے گا فق العابر شاد فرمائیے کہ یہ انصف ہوا ربی نصف میرا پردیگار انہیں ریزا ریزا کر دے گا ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا فیور سب لاترا پیا ایوا جم والا اور اس زمین کو کھینچ کر ہموار کر دیا جائے گا کوئی انچائی نچائی کچھ نظر نہیں آئے گا یوم اس دن وہ ایسا دن ہوگا یا تب نیا جو پکارے گا جو آواز آئے گی اس کے پیچھے لوگ چل پڑیں گے لا وجہ لہو کوئی کجی کوئی ٹیڑا پن باقی نہیں رہے گا وہ خشاط الاسوات الر اور لوگوں کی سب کی آوازیں پست ہو جائیں گی جھک جائیں گی رحمان جب آئے گا خدا کے سامنے کسی کو اونچی آواز سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوگی فلا تسماؤ اللہ ہمسا تو تم اس دن کچھ نہیں سن پاؤ گے سوائے اس کے کہ آہستہ آہستہ سرگوشیاں یوم اس وہ ایسا دن ہوگا لا تنفع شفاتو کوئی سفارش کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی اللہ من علام الرحمن سوائے اس کے جس کو رحمان اجازت دے گا وہ رویہ الحلہ اور جس کی بات سے رحمان راضی ہوگا اس کو اجازت دے گا اور جس کے لیے راضی ہوگا اس کے لیے اجازت ہو جائے گا دونوں چیزیں کر دیں ایک تو اللہ اجازت دے گا اس سے معلوم ہوا کہ لاتن تنفع شفا قیامت میں شفات نفع نہیں دے گی کسی کی کسی مجرم کو ادھر سے بھی نفی اور ادھر سے بھی نفع نہ, نہ, نہ کسی مجرم کو نفع ہوگا اور نہ کوئی شفاعت کرنے والا کرے گا اللہ ہاں من عظن الہ الرحمان جس کو اللہ حکم دے دیں گے رحمان کہ آپ سفارش کیجئے آپ شفاعت کیجئے وہ کرے گا اور جس کے لیے رویہ لہو قولہ اور جس کے لیے اللہ تعالی کہیں گے کہ اس کے بارے میں کرو اس کی کی جائے یہ آیت ہے اہل سنت والجماعت کی دلیل اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت میں شفات ہوگی اور اس کا نفع پہنچے گی جو تائی پڑھی ہے ان ساری آیات کے درمیان جو الجھن اور مشکل پیش آئی ہے اصل میں ابو سعود رحمت اللہ علیہ مفسر ہے انہوں نے بڑی اچھی بات لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہاں جس شفاعت کی نفی کی گئی ہے اللہ تعالی نے کہا کہ یہ شفاعت جو کافروں کے لیے خاص طور پر کافروں کا ذکر ہے نا تو کافروں کو کسی کی شفاعت کام نہیں دے گی اس لیے کہ کافروں کے لیے شفاعت کی اللہ اجازت ہی نہیں دے گا تو انہیں کس بات کی شفات ہو جائے گی اس آئی کو دیکھیے یہ تو یہ تو وہ سعود کی رائے ہے رحمت اللہ علیہ کی وہ کہتے ہیں وگدنا جتنی آیات باقی ہیں قرآن پاک میں اور جتنی احادیث ہیں شفاعت کے باب میں وہ سب آپس میں ٹکرا جائیں گی تو ہم کہتے ہیں یہ کافروں کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے کافروں <coughs> کا شفیع کوئی نہیں ہوگا شفیع سمجھے شفاعت کرنے والا کافروں کا شفیع کوئی ہوگا ہی نہیں تو انہیں شفات نفا بھی نہیں دے گی اس آیت کے ترجمے کو ایک اور طرح آپ دیکھیں وہ سعود رحمت علیہ کی رائے ہے ایک اور بات بھی عقلم سمجھ میں آتی ہے اللہ تعالیٰ نے پرما بتہ کو یوم ملا میں نفس ان شیئن اس دن کے لیے ڈرو جس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی تو کوئی جان ہوگی نہیں جو اپنے آپ کو بچانے کے چکر میں نہ ہو تو کوئی جان جب ہوگی نہیں تو کام کیا آنا ہے کوئی جان ایسی ہو جو کسی کے لیے لگنے کو تیار ہو تو کوئی جان ہے ہی نہیں تو کام کیا آئے گی ولاقبل منہا شفات ان اور ان کافروں کو کوئی کوئی شفات قبول نہیں کی جائے گی تو جب شفی کوئی نہیں ہوگا تو شفات کہاں سے قبول کر لیں گے ولا یوخمنہ ازل اور ان سے پیسے لیے ہی نہیں جائیں گے تو پیسہ ہو ہی نہیں تو لیں گے کیا سرے سے نفی کر دی بلاحم یون سرون اور نہ ان کی کوئی مدد کی جا سکے گی خدا کے مقابلے میں کوئی جبر کر سکتا تو مدد کیا کرے گا ہو گئی نا نفی یہ شفاط جس کی نفی ہے کافروں کے لیے آئی سمجھ میں بات اور سب سے آسان بات آپ سے عرض کریں وہ لکھی ہے ماں اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے تقویت المان اسے پڑھیے اور اگر نہ اردو پڑھنی آتی ہو تو اسے سبکن سبکن کسی استاد سے پڑھیے یہ کتاب عقیدے میں بڑی زبردست چیز موانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ پوتے تھے شاہ ولی اللہ محدث سیل بی رحمت اللہ علیہ اور ان لوگوں نے اس زمانے میں دین کے لیے جو محنت کی ہے نا شاہ صاحب کے خاندان نے یہ یہ کوئی بچوں کے کھیل نہیں تھے پوری پوری قربانیاں دے کے انہوں نے محنت کی مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں دوسرا نکاح بیوہ عورت کا کرنا یہ اتنا بڑا گنا ہندوستان میں سمجھا جاتا تھا کہ قتل کر دیتے تھے مسلمان ایک دوسرے کو پتہ چل جائے کہ کسی عورت نے اپنے شور کے مرنے پہ دوسری شادی اس کے بعد کر لی کوئی تصور نہیں تھا کہ لڑکی دوسری شادی کر لے جوان لڑکیاں بوڑھی ہو جاتی تھیں مر کھپ جاتی تھیں دوسرا نکاح نہیں ہو سکتا ہندو مت کا اتنا اثر تھا یہ تو اللہ جزائے خیر دے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے خاندان کو انہوں نے سب سے پہلے اس کام کو شروع کیا ہندوستان میں کریا کریا کوچا کوچا گئے اور جا کر پڑھاتے رہے بتاتے رہے کہ لڑکیوں کے نکاح پر کسی نے پوچھا وہاں اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ سے کہ حضرت آپ اتنے بڑے گھرانے سے اور اتنے پڑھے لکھے اور چچا آپ کے شاہد العزیز صاحب اور شاہد القادر صاحب اور شاہ رقی الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے تایا چچا اور آپ کے دادا اس مقام کے آپ کہاں سید احمد شعید رحمت اللہ علیہ کے یہاں جا کے بیٹھ ہو گئے سید صاحب رحمت اللہ علیہ تو پڑھے لکھے بھی اتنے نہیں تھے لوگ عمروں کے حساب کرنے بیٹھتے ہیں مولانا اسمعید شعید رحمت اللہ علیہ 7 سال بڑے تھے سید صاحب رحمت اللہ علیہ اگر صرف علم کو دیکھا جائے نا کتابوں کی پڑھائی کو تو سید صاحب رحمت اللہ علیہ کا دور دور کا واسطہ نہیں مانا اس میں شہید رحمت اللہ اتنے پڑھے لکھے تھے کسی نے پوچھا حضرت آپ کہاں بیٹھ ہو گئے جا کے کہاں تعلق جوڑ لیا سید صاحب سے تو انہوں نے کہا میاں بات تم میری سنو ہمیں اور تو پتا نہیں کہ کیا ہوا جو تبدیلی تم پوچھتے ہو مجھ میں جو آئی ہے بیٹھ کے بعد وہ یہ تھی کہ میں اپنے گھر میں میرے چچا نے حضرت نے حکم دیا وہاں شاب العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ لڑکیوں کو مشکات پڑھاؤ تو فرمایا مشکات شریف میں پڑھاتا تھا اور خاندان کی بچیاں پڑھتی تھیں اور ایک اس میں سے ایسی تھی جس کے شوہر کا جوانی میں انتقال ہو گیا اور وہ بیوہ ہو گئی تو جب مشکات میں یہ باب آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوہ عورتوں کا نکاح کر دیا کرو تو میں جان بوجھ کے اس باب کو چھوڑ کے آگے چل پڑا کہ بہن نے اگر پڑھ لیا یہ میری کزن تھی بہن تھی عزیزہ تھیں اگر اس نے پڑھ لیا اور مجھ سے کہا کہ حدیث میں آیا ہے تو میں دوسرا نکاح کرتی ہوں تو میں کیا جواب دوں گا ناک کٹ جائے گی تو میں نے وہ حدیثیں ہی نہیں پڑھائی اور آگے چل پڑ اور فرمایا جب میں سید صاحب رحمت اللہ سے بیعت ہوا تو میں آگرہ میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا واز کر رہا تھا اور واز میں اسی بات پر کر رہا تھا کہ مسلمانوں عورتوں کے حقوق کا خیال کرو لڑکیاں جو بیوہ ہو جائیں تو دوسرا نکاح کر دیا کرو اور ایک آدمی اٹھا اور اس نے کہا مجھے ایک سوال پوچھنا ہے تو میں سمجھ گیا کہ یہ مجھ سے کیا کہے گا میں نے کہا ابھی نہ پوچھو اور میرا وعدہ ہے کہ میں ہفتے دو ہفتے میں آؤں گا پھر پوچھنا پھر جواب بھی دوں گا تو وہ ہسا اور بیٹھ گیا تو میں جمعہ پڑھا کے دلی گیا اور میری ہمشیرہ جن کا جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی اور شوہر نہیں تھا تو میں ان سے کچھ کہہ نہیں سکا اپنی پگڑی اتار کے ان کے پاؤں پہ رکھتی تو بہن نے مجھ سے کہا تو بہن نے مجھ سے کہا کہ کیا بات ہے کیوں بھیا ایسے کرتے ہو میں نے کہا کیا کروں ہم جا کے لوگوں سے واض کرتے ہیں لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ دوسرا نکاح کرو اپنی بہنوں کا بیٹیوں کا جو, جو جوانی میں بیوہ ہو جاتی ہیں اور لوگ کھڑے ہو کے پوچھتے ہیں کہ اپنے گھر میں جو بیوہ ہے اس کا نکاح کیوں نہیں کیا تو میں کیا جواب دوں گا اللہ کے واسطے آپ کہیں نکاح کر لیجی تو ان کا بھائی میری کوئی عمر رہی ہے اتنی بوڑھی ہوگی ان کا کچھ پتا نہیں آپ بوڑھی ہو گئی ہیں لیکن اللہ کے واسطے آپ ہماری مدد کیجئے دین کے کام میں تو وہاں اسمعیل شہید رحمت اللہ علیہ کہتے مسرے بہن نے کہا کہ آپ کہیں جہاں آئیں نکاح کر دیں تو محلے میں ایک نمازی تھے بوڑھے ان سے میں نے ہمشیرہ کا نکاح کیا اور آگرہ گیا تو اس آدمی سے میں نے کہا میں اپنے گھر میں نکاح کر آیا ہوں اب بات پوچھو جو پوچھنی ہے کہ میاں سید صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہونے کے بعد دین پہ عمل ایسا ہو گیا تھا اور پہلے وہ حال تھا اب یہ حال ہو گیا یہ فرق پڑا ہے جمع اسمعیل شہید احمد اللہ علیہ کا واقعہ ہے اور مولانا نے جو تقویت الایمان لکھی ہے نا عقیدے میں بڑی زبردست چیز ہے پڑھنی چاہیے مولانا نے شفات پر بحث کی ہے اور شفاف کی تین قسمیں بیان کی ہیں حضرت نے ہی نہیں ان سے پچھلوں نے بھی بیان کی لیکن بات وہی ہے کہ شہر میں تو بہت سے لوگ وہی وہ اچھے ہوتے ہیں لیکن اپنی ماں زیادہ اچھی لگتی ہے اپنا باپ زیادہ اچھا لگتا ہے تو ماں اسماعیل شہید رحمتہ اللہ کے اس لیے حوالہ دیتے ہیں شفات کی ایک قسم تو یہ ہے کہ کوئی اپنی وجاہت اپنا اثر رسوخ اور اپنی شخصیت کا استعمال کرے اسے کہتے ہیں شفات بال وجاہت کے ساتھ کوئی کسی مجرم کو چھڑانا چاہے بادشاہ ہے اور اس کے گورنر ہیں اس کے سیکٹریز ہیں آرمی کی حکومت ہے اس کے کور کمانڈرز ہیں اور کوئی مجرم پکڑا گیا اور کوئی اس کی سفارش کرتا ہے کہ جناب اس مجرم کو سزا نہ دیں اور بادشاہ ڈر جائے کہ یہ شخصیت ایسی ہے کہ اگر اس کا کہا میں نے ٹال دیا اور اس کی بات نہ مانی تو حکومت میں گڑبڑ پیدا ہو جائے گی اور ممکن ہے یہ فوجی حکومت کا تختہ الٹ دے اور اگر سول حکومت ہے ڈیموکریسی ہے تو کسی،, کسی اسمبلی کو ختم کر دیں کچھ ہو جائے تو یہ جو شفاعت بال ہے اسے کہتے ہیں یہ کہ بادشاہ اپنے وزیروں اپنے امرا اپنے اثر رسوخ والے لوگوں سے ڈر کر اس مجرم کو چھوڑ دے اللہ نے اس کی نفی کر دی اللہ نے کہا قیامت میں کسی کی ہمت نہیں ہے کہ میرے سامنے بات کر سکے کسی مجرم کی کسی کا مقام اور وتبہ ایسا نہیں کہ اگر ہم اس کی نہ مانیں تو ہماری کائنات پہ کوئی فرق پڑ جائے یہ ہے شفات کی ایک قسم اور یہودی یہی کہتے تھے اللہ نے فرمایا والا یقبل و منہا کسی کی شفات قیامت میں نہیں مانی جائے گی سمجھ گئی شفاعت کی دوسری قسم ہے جسے وہ کہتے ہیں شفاعت بال محبت کہ کسی کی شفاعت سفارش مان لی جائے محبت سے مجبور ہو کے مثلاً بادشاہ کو اپنی اولاد سے محبت ہے بیوی سے محبت ہے کسی سے بھی محبت ہے اور وہ محبوب جو اس کا ہے وہ سفارش کر دے کہ جناب اس پہ سزا نہ نافذ کیجیے تو بادشاہ کہتا ہے اگر اس کی نہ مانی تو یہ ہو جائے گا ناراض اور اس کی ناراضگی سے پھر آخر مجھے ہی تکلیف پہنچے گی مجھے ہی پریشانی ہوگی تو اب محبت کا واسطہ آ گیا ہے مجبور ہو گیا ہوں چلو اس کو معاف کر دیتے ہیں یہ شفاعت بالمحبت محبت جو ہے اس کی بھی نفی کر دی اللہ نے کہ تمہارا یہ جو خیال ہے کہ قیامت میں محبت کی وجہ سے یہودی تم اتنے چہیتے ہو بخشے جاؤ گے اور اللہ اپنی محبت سے مجبور ہو کر کسی کو کر دے گا اللہ ایسا ہرگز نہیں ہے بلا یقبل و منہا کسی کی شفات نہیں مانی چاہیے دو ہو گئی چیزیں اور تیسرے جبر وہ تو کوئی بھی نہیں مانتا کہ حق تعلی شانوں پہ جبر ہو جائے اور اللہ کسی سے دب کے قبول کر لے یہ بھی کچھ نہیں ہے تو جب یہ تینوں چیزوں کی نفی ہو گئی کہ نہ اللہ کسی کی وجاہت سے گھبرائے اور نہ اللہ کسی کی محبت سے مجبور ہو اور نہ ہی آپ تعالی اعلیٰ ہو کسی کے جبر کسی کے زور کی کوئی اس سے بڑی طاقت ہو جو اس سے منوالے لے اللہ جب یہ تینوں چیزوں کی نقی ہو گئی تو باقی شفاعت وہ رہ گئی جو اللہ کے حکم سے اللہ کے عزن سے ہوگی اسی کے ہم قائل ہیں اسی کے متعلق احادیث آئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اجازت دے دیں گے شفاعت فرمائیں گے اور انشاءاللہ اللہ یقیناً ہوگی اللہ تعالی اس میں سے ہم کو بھی حصہ نصیب کر اور اللہ کے اچھے بندے شفاعت فرمائیں گے اور وہ بھی نصیب ہوگی اور قرآن پاک اور وہ جو بچے جن کا انتقال ہو گیا بچپن میں اور بہت سی چیزیں بس اللہ صلی اللہ علیہ نے بتایا ہے کہ یہ یہ یہ یہ چیزیں شفات کریں گی اس طرح ہوگی اس طرح ہوگی اس طرح ہوگی تمام انبیاء علیہ و سلاط اپنی اپنی امتوں کے لیے کریں گے اور شفات کبرا سب سے بڑی شفاعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی وہ ظاہر ہے کہ نہ وجاہت کی وجہ سے ہوگی شفاعت بالوجاہت بھی نہیں ہوگی شفاعت بالمحبت محبت بھی نہیں ہوگی اور خدا پر کوئی جبر بھی نہیں ہوگا بلکہ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ آپ اچھا بات کیجئے آپ شفاعت کیجئے اور اس اس کے متعلق کیجئے اسی لیے صحیح بخاری میں قائم جو حدی حدن اللہ میرے لیے حد مقرر کر دے گا کہ اس حد تک آپ شفاعت کر سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں یہ ہے شفا نہ ہم اس شفاعت کو ایسا مانتے ہیں کہ جو چاہے سو کر لے اللہ سے منوالے لے علیہ اللہ اور نہ ہم اس کا بالکل انکار کرتے ہیں بلکہ اس کے درمیان میں مانتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے جس کو اللہ حکم دے گا ایک سائد اور دوسری سائد جس کے لیے اللہ حکم دے گا کہ ان ان مجرموں کی شفاعت ہو سکتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرما دیں آپ کی حدیثوں کا مطلب یہی ہے کہ اللہ میرے لیے حد مقرر کر دے گا مثلا ایک آدمی کا کوئی گنا تھا زکاف دیتا تھا وہ لیکن ٹال ٹال کے دیتا تھا تو اس کے لیے اجازت ہو جائے گی کہ آپ اس کی شفاعت کر دیجئے تو ہم آپ کی شفاعت سے جو ٹالنا تھا جو اس کا گناہ تھا وہ معاف کر دیں گے اور اس شفاعت کی حقیقت وہاں اسمعیل شہید رحمت اللہ تقویت علیمان میں یہ لکھی ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ کہ ایسے ہی ہے جیسے بادشاہ خود چاہے کہ اس مجرم کو معاف کرے لیکن وہ اگر مجرم کو معاف کر دے تو دوسروں کی ہمت پڑتی ہے کہ اس جرم کو سارا ہی کیا کریں کہ بادشاہ نے تو معاف کر ہی دینا ہے تو وہ کہتا ہے قانون بھی نہ ٹوٹے اور اپنے وزیروں میں سے کسی کو کہتا ہے کہ تم اس کی سفارش کر دینا ہم مان لیں گے تاکہ قانون کی حاکمیت بھی قائم رہے لاقانونیت بھی نہ ہو لوگوں کو کھلی چھٹی بھی نہ ملے اور اس وزیر کی عزت بھی بحال برقرار رہے وزیر کی عزت برقرار کیا بلکہ مزید اضافہ ہو جائے اور لوگ سمجھ لیں کہ اتنا معزز وزیر ہے کہ اس نے سفارش کی اور اس کی سفارش سے ہمارا کام ہو گیا اور اس کی حقیقت اتنی ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ نے خود اندر سے کہہ دیا کہ بھائی تم اس کی سفارش کر دیں تو قانون اپنی جگہ پر رہا اور اس کا عزت اور احترام بھی باقی رہا اس کی شان بڑھ گئی بس اسی طرح اللہ جس جس مجرم کو بخشنا چاہے گا اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما دیا جائے گا کہ ہاں آپ اس اس حد تک سفارش کر سکتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سفارش کر دیں گے شفات کر دیں گے سمجھ یہ ہے اعتدال کا موقع اب دیکھیے اس کو اللہ نے فرمایا بولا یقبل منہا شفاتن اور ان سے کوئی شفات نہیں ان کی قبول ان کے لیے قبول کی جائے گی تو ظاہرہ کافروں کی شفات کرے گا ہی کون اور ایمان والے ان کے لیے ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفات کریں گے اور تمام انبیاء عالم السلام شفاعت شفات کریں گے اپنی اپنی امتوں کے لیے قرآن پاک شفات کرے گا حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی یہ دو صورتیں آ جائیں گی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اور وہ کہیں گی اللہ ان لوگوں نے ہمیں پڑھا تھا اور ان لوگوں نے بڑی دقت اٹھائی ہمیں پڑھنے میں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم میرا کلام ہو اور تم مجی سے ہو اور میں تمہاری بات ضرور ان کے بارے میں سنوں گا اور اللہ ان لوگوں کو بخش دیں گے اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کے متعلق کہ قرآن آئے گا اور کہے گا اللہ میں ان لوگوں کو روک دیا تھا یہ رات کو سو نہیں سکتے تھے تراویح میں قرآن سنا کرتے تھے تو ان کی نیند خراب ہوتی تھی اگر یہ سنتے رہے مجھے تو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو الفاظ فرمائے ہیں وہ وہی کہہ سکتے تھے آپ نے فرمایا قرآن آئے گا اور گناہ گاروں کی طرف سے اللہ سے جھگڑا کرے گا جھگڑے کا مطلب یہ ہے کہ ناز سے بات کرے گا جیسے کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو وہ اسرار سے بات کرتا ہے کہ نہیں آپ یہ ضرور کام کریں گے وہ دوسرا بے شک کہتا رہے کہ نہیں تو وہ کہتا ہے نہیں جی نہیں آپ کو یہ کام کرنا ہی ہے دنیاوی مثال دے رہا ہوں تو قرآن لوگوں کے بارے میں شفات کرے گا اور اللہ اس کی مانے اور پھر سمت کے علماء کے متعلق آیا ہے کہ وہ شفات کریں گے پھر اور اس طرح نیکی کی چیزیں آئیں گی وہ شفات کریں گی تو درجہ بدرجہ ہوتی چلی جائے گی یہ احادیث کئی جگہ آگے آتا ہے شفاعت کا تذکرہ پھر آئیں گی تیسری چیز ارشاد میں کہنہا ادل اور ان سے کوئی عدل پیسہ نہیں وصول کیا جائے گا پیسہ ہو ہی نہیں دیں گے کیا جتنا مرضی بھی ہو کوئی پیسہ دے کے اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکے گا بلا ہوں سرون اور نہ ہی ان کو جبرن کوئی اللہ کی گرفت سے بچا سکے